امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کے بیان میں ایسا ہی ایک خطبہ کی کی دو سو چھبیس امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تم نے بیعت کے لیے میرا ہاتھ اپنی طرف پھیلانا چاہا تو میں نے اسے روکا اور تم نے کھینچا تو میں اسے سمیٹتا رہا مگر تم نے مجھ پر اس طرح حجوم کیا جس طرح پیاسے اونٹ پانی پینے کے لیے تالابوں پر ٹوٹتے ہیں یہاں تک کہ جوتی کے تسمیں ٹوٹ گئے اور اباک کاندھے سے گر گئی کمزور و ناتوا کچھلے گئے اور میری بیعت پر لوگوں کی مسررت یہاں تک پہنچ گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے خوشیاں منانے لگے اور بوڑھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بیعت کے لیے بڑھے بیمار بھی اٹھتے بیٹھتے ہوئے پہنچ گئے اور نوجوان لڑکیاں پردوں سے نکل دوڑ پڑیں